بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والقرآن بل عزت و شقاق سواد دلین کثروفی عزتی شکو سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں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 یہ تو بڑی عجیب بات ہے پل کوم انس بیوال ان ل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 خز وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ہوں فِي الْأَسْبَابِ کیا تیرے دادا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں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 قبل ہوں کو سود کوئی کل احضب سلسح ان سے پہلے نوح کی قوم اور آد اور میخوں والا فرغون اور سمود اور قوم لوت اور ایکا والے جٹلا چکے ہیں جب تھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپا ہو کر رہا وما ينظر ها یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا ربنا عجل لنا قبل يوم اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے اصبر على ما عبدنا داود انہو اواب اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے بندے داود کا قصہ بیان کرو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 جب وہ داود کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی, کی ہے آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے تسروں تسرون علی اناجتوں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 سولی ن جچ نیا جی و سیمل خول پل یا بابو مل بابو لین منوامل ولی ل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 کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں یہ بات کہتے کہتے داود سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذلك وَإِنَّ له عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقینا ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے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 اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک آمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یقصان کرتے ہیں کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کرتے ہیں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 اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا بہترین بندہ کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا الْعُرُضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّهَا عَلَيَّ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 پھر لگا ان کی پنٹلوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے سلئی القوئین الا کرسی ہی جسد کولی و حبلی ملک دگیلی احدی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 سنہ جیری امر اہ افوش پین کلبری في فیل تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدر وہ چاہتا تھا اور شیاتی کو مسخر کر دیا ہر طرح کے میمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے لزلفا وحسن مآب ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخش ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے کوئی حساب نہیں یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے وَذكر عبدنا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 ہم نے اسے اس کے اہل و اعال واپس دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور اقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْسًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاسِ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 اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کا ذکر کرو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے اننا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 اسماعیلفلی وم الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور السا اور ذوالفل کا ذکر کرو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے وإن لِلْمُتَّقِينَ و انمتین جدنی مفت مت نفیحد نفیح بفتی شر وائن دہم کا سرفیتر هذا ما إن هذا ما له من یہ ایک ذکر تھا اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ین شروم جہن مسلم ہلیہ دوں کو ہمیں وَآخَرُ و شخل ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انہم صال النار یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ جلسے جائیں گے بہت ہی بری قیام گا یہ ہے ان کے لیے بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا وہ جہنم کی طرف سے اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں قالوا بل انتم لا مرحبا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 اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں بے شک یہ بات سچی ہے اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں قل انما انا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 آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں زبردست اور درگزر کرنے والا الب اناوئی تم ہو مربو ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو میں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 مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيمٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ سجدل الْكَافِرِينَ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا کھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا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 ان کلانتی الدی فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے باسو وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اولت انمو غوری ارو فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے عزتی کل اوین انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے قال فالحق والحق اقول